اور آپ ان سے کہیے ان کانت لق مدار ال اور اگر آخرت کا گھر تمہارا ہے اب شروع ہوئی بات ان پانچ انوا کے بعد جو گچے کہتے رہے ہیں اس کی تردید میں مباحلہ اور مباحلہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی فریق کوئی بھی کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو دونوں گروہ بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ان میں سے جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے وہ تباہ ہو جائے یہ ہے مباہلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوا نوبت آئی تھی لیکن ہوا نہیں یعنی عملا نہیں ہوا لیکن نوبت آ گئی تھی عیسائیوں کے ساتھ اور اللہ نے یہاں پر یہودیوں کے متعلق فرما دیا ہے کہ یہ مباہلہ کر لیں اس بات پہ آپ سے اور دعا کر لیں دونوں میں سے جو بھی چھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے یہ بڑا شوق تھا مرزا غلامت کا دیا کو مباہلے کرنے کا بہت شوق تھا جس کو دیکھتا تھا چیلنج کر دیتا تھا کہ مجھ سے مباہلہ کر لو مجھ سے مباہلہ کر لو اور مباہلہ اس نے کیا کئی ایک, ایک سے اور ایک مباہلہ اس نے کیا مولانا ثنا اللہ صاحب سری رحمت اللہ علیہ سے اور مولانا ثنا اللہ سری رحمت اللہ علیہ جو تھے ان سے کہا کہ ایک, ایک ایک جگہ نکاح کے متعلق کہ میرا محمدی بیگم سے نکاح ہوگا شادی ہو جائے گی انہوں نکاح نہیں ہوتی بہت لمبی بحث چلی حتیہ کر اس نے کہا اللہ نے عرش پر یہ نکاح کر دیا مانا سنا اللہ صاحب نے فرمایا جو نکاح عرش پہ ہوا ہے یہ فرش پہ کبھی نہیں ہوگا اس نے کہا کہ یہ ہو کے رہے گا مولانا نے کہا اچھا اس جگہ مباہلا کر لو مباہلا ہو گیا کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا تو میرا علامد قادیانی تو انیس سو میں مر گیا اور مولانا سنا اللہ صاحب کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی انیس سو اڑتالیس میں جا کے انتقال یہ مباہلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے وہ ختم ہو دنیا سے خس کم جہاں پاک یہ چیز ہو جائے ایک اور تھے نواب جعفر تھے اور ان کا ایک اخبار نکلتا تھا اس اخبار کا نام ہی جعفر زٹلی تھا تو وہ مزید علامت قادیانی کے خلاف بہت کچھ لکھتے تھے مزہ علامت قادیانی نے ان صاحب کو لکھا کہ آپ ہمیشہ میرے خلاف لکھتے ہیں اور آپ کی زبان بہت غیر شائستہ ہوتی ہے اور مجھے کل ہی ہوا ہے اور اللہ تعالی نے بتایا کہ محمدی بیگم جو خاتون ہیں ان سے تمہارا نکاح ہو جائے گا تو یہ ہے وہی مجھ پہ آئی ہے انہوں نے لکھا کہ محمدی بیگم کا تو نکاح ہوا ہوا ہے اس کے تو شوہر موجود ہیں تمہارا نکاح کیسے ہو جائے گا اس نے لکھا کہ کل مجھے الہام پھر ہوا ہے اور اللہ تعالی کے سامنے میں نے تمہاری بات پیش کی تھی کہ لوگ یوں مجھے تنگ کرتے ہیں تانے دیتے ہیں تو مجھ سے کہا گیا اس کا شوہر مر جائے گا اور محمدی بیگم کا نکاح تم سے ہو جائے گا اس نے جو جواب لکھا نا اس نے لکھا کل مجھے بھی الہام ہوا ہے میں نے رات تمہاری شکایت کی تھی اور مجھ سے کہا گیا کہ غلامت کا دیانی مر جائے گا اور اس کی بیوہ کا نکاح تم سے ہو جائے گا یہ مباحلے ایسے ہی ہوتے ہیں اسے بڑا شوق تھا اللہ تعالی نے اس آیت کریما میں دونوں میں تینوں میں ذکر کیا ہے اللہ نے فرمایا ہے کل امکانت لکمدار آخر اور ان سے کہیے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارا ہے آخرت میں صرف تمہیں جنت میں جانا ہے یہودیوں اور کوئی تمہارے علاوہ بنی اسرائیل جنت میں نہیں جائے گا کتنے واضح لفظ کہ خالص صرف تمہارا من دون الناس لوگ نہیں جائیں گے کوئی بھی نہیں جائے گا تمنا بول موت تو موت کی تمنا کرو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو موت کے لیے دعا مانگتے کیونکہ پھر تو تمہیں شوق ہونا چاہیے نا اللہ سے ملنے کا تو تم مانگو دعا کہو جو جو میں سے جھوٹا ہے وہ مرے یا کہو جو سچا ہے وہ مرے یا کچھ تو کہو مباہلہ کرتے یہ دعا مانگتے ایک تو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا دوسرا مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مباہلے کے یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں مباہلے کا ایک معنی یہ کہ ہم تمہارے لیے بد دعا کریں تم ہمارے لیے بد دعا کرو دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ من مندونس و تمن الموت کے اگر لوگوں کے لوگوں کے علاوہ صرف تمہارا ہی آخرت کا گھر ہے جنت تمہاری ہے تو پھر تم خود اپنے لیے موت کی تمنا کرو کہ اللہ تمہیں جلدی موت دے یوں کر دو چیزیں اور بہت اچھی بات ابن قیم رحمت اللہ نے لکھی ہے ابن قیم نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتمناب الموت تم موت کی تمنا کرو میرے لیے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے لیے موت کی تمنا کرو ان تم صادقین اگر تم سچے ہو نا آخرت صرف تمہاری ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے بڑے پیارے بزرگوں میرے لیے بدو آ کر کے دیکھ لو چیلنج دیا ہے بدو آ کرو اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان یہودیوں کے ہاں یہ مستقل ایک مصیبت تھی کہ یہ سمجھتے تھے جس کو یہ بد دعا دے دیں وہ دنیا میں پن پی نہیں سکتا ہر ایک کو ڈراتے تھے اور اسی کا اثر اب تک ہے کہ یہ ہر سال دو چار سال بعد متعین کر کے کہتے ہیں کہ فلاں پہ لانت بھیجو ہے نا ایسے نہیں معلوم اچھا ہے پہ بہت سے جی بہت سے جمع ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں فلاں اس سال لانت بھیجیں فلاں لانت بھیجو اور پھر لانت بھیجنے کے بعد بھی چھوڑ دو اب ہو گئی لانت تمہاری طرف سے خدا کو اپنا کام بھی کرنے دو پھر اس میں علی اعظب اللہ خدا کے بھی مددگار بنتے ہیں کہ کسی طرح اسے قتل کر دو تاکہ پتا چلے یہودی واقعی اللہ کے بڑے مقرر بندے ہیں. یوسف کردابی میں بھی لانت بھیجی ہوئی ہے پچھلے سال سے اور پھر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ لانت چپک بھی جائے یہ ان میں پرانا مرض ہے کہ ہم خدا کے اتنے اچھے بندے ہیں کہ بس جس کو ہم بد دعا دے دیں وہ مر جاتا ہے اب نے کئیم رحمۃ اللہ بڑی خوبصورت بات رکھی ان کا بہت تمنا بل موت ہے تم سادگی کی اگر تم سچے ہو خدا کے اتنی قریبی تو میری موت کے لیے بد دعا کر دو